بسم اللہ الرحمن رحیم احیا ملٹی میڈیا کی پیشکش انٹرنیٹ پر ہمارا پتا ہے انفسنا ڈبلو ڈاٹ اے ایچ وائی اے ڈاٹ او و جی الحمد للہ نحمد وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشغل الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأس الله ورسوله فقد ضل وغضى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 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما हर قسم کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی اعظم اور کبریائی اللہ خالق اور مالک کا حق ہے جس نے ہمیں دین کی اس نعمت عزمہ سے مشرف فرمایا جس نے یہ اعلان فرمایا تھا فعماطی ہدن فمن طب ہدا یا فلاں کہ تمہاری طرف میری طرف سے ہدایتیں اور پیغام آتے رہیں گے جو ان ہدایتوں پر عمل کرتا رہا اور انہیں قبول کرتا رہا وہ ہر قسم کے غم اور خوف سے بے نیاز ہو جائے گا یہ اللہ کا دین ہے جو ہماری دلیوی اور اخروی سعادت اور فلاح کا باعث ہے اور یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے درود السلام ان گلت اور بے شمار نبی آخر الزماں سید والم حدیم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جنہوں اللہ تعالی نے اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچانے پر معمور کیا اور ڈیوٹی لگائی کہ کچھ بھی حالات ہوں اس دین کو پہنچانا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا اپنے ہی لوگوں کے تانے سنے مختلف القاب سے نوازا گیا جہاد اور دعوت کے میدانوں میں زخموں سے لہو روحان ہونا پڑا مگر اس مکمل دین کو پہنچا دیا اور رفاد کا میدان ہے تمام صحابہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ حلب کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا تمام صحابہ نے کہا کہ بلا جی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکمل اللہ کا دین پہنچا دیا فرمایا کہ اللہم شہد اے اللہ ہے نا میری امت اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ میں نے اس مکمل دین کو پہنچا دیا ہے اس دین کو پہنچا دیا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں عمل کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں نبیلاسلام نے فرمایا برعی رغا و یا محمد قطب ایسا نہ ہو تم لوگ میرے پاس قیامت کے دن آؤ اور تمہاری گردنوں پر اونٹ چنگھاڑ رہا ہو اور بڑی حیبت ناک اور تشویشناک صورت حال ہو اور تم مجھ سے آ کر کہو کہ یار سود اللہ ہمیں بچا لیجیے اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا قد بلقت کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا تم نے عمل کیوں نہیں کیا تو اس دین پر عمل کرنا یہ ایک حق ہے جو محمد الرسود اللہ, اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا ہے ہم پر قائم ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے یہ حدیث شفاعت کے نام سے معروف ہے اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ یو المؤمنون المنون یوم القیامہ قیامت کے دن مومنوں کو روک لیا جائے گا پوری خلکت کھڑی ہے یہ موقف ہے اور معاملہ بڑا خوفناک اور ہو ہوگا آپس میں لوگ باتیں کریں گے لو تشفا نہ اللہ رب نا فیوری ہونا مقام کہ ہم کوئی سفارشی تلاش کریں جو ہمارے پروردگار کے پاس جائے اور سفارش کرے اور اس کی سفارش کو قبول کر کے اللہ مبارک بتانا ہمیں اس موقف سے نجات دے دے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ شفاعت قبرا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بھیا اکو وہ آدم لِلیہ اسلام کے پاس جائیں گے اور جا کر پہلے ان کا مقام بیان کریں گے انت آدم و انت ابو نا خلا قطل ہی وہ نفا حفیق الروح ہی واسد اللہ کا ملائقہ کل شی آپ آدم ہیں آپ ہمارے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور سارے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجنے میں ڈال دیا تھا ہر چیز کا نام آپ کو سکھا دیا اور ایک علمی برتری آپ کو عطا فرمائی جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے اپنے رب کے پاس جائیں اور ہماری سفارش کریں عالم اسلام سرمائیں گے لفظ لہذا میں اس مقام کا حل نہیں ہوں ان ربی قبغل یو مقابہ بند لم یکبل مسلح یق بب اب لہ مسلح میرا رب آج بڑے غصے میں ہے اسے ایسا غصہ کبھی نہیں آیا تھا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا نفسی نفسی میری جان میری جان حدیث میں آتا ہے کہ اپنا گناہ ذکر کریں گے کہ اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تھا اور اس درخت کے قریب جانے سے روک دیا تھا میں اسے چکھ بیٹھا مجھے تو اللہ کے حساب کا ڈر ہے اللہ کے سوال کا خوف ہے میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا علیکم بنو تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان کا مقام اور ان کا قرب اللہ سے بیان کریں گے نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ رب آج بہت غصے میں ہے ایسا غصہ اسے کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا یہ اپنی جان کی فکر ہے میں کسی کی سفارش کیا کروں علیکم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ نوح الا اسلام بھی اپنا گناہ ذکر کریں گے کہ میں اپنے مشرق اور کافر بیٹے کی سفارش کر بیٹھا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا کہ آئندہ سفارش کی تو نبوت کا منصب چھین لوں گا اور جو حلا کے سف میں کھڑا کر دوں گا بھلا مشرق کسی کی سفارش کا حق رکھتا ہے مجھے اس گناہ پر حساب کا ڈر ہے میں کیا جواب دوں گا علیحکم بے موسا موس علیہ اسلام کے پاس چلے جاؤ موس علیہ السلام سے بھی وہی گفتگو کریں گے موسا علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے اور اپنے گناہ کا ذکر کریں گے کہ ایک شخص کو ایک مکہ رسید کر بیٹھا اس کی جان نکل گئی مجھے اس پر اپنے رب سے حساب اور سوال کا ڈر ہے میں کیا جواب دوں گا علحم بے عیسیٰ علیہ کے پاس لے جاؤ علیہ السلام سے جا کر ذکر کریں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ اللہ کے غضب اور اس کے غصے کا سامنا کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے ارے تم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا انہیں میں اس مقام کا اہل ہوں میں چلتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم چلیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب اپنے رب کو دیکھیں گے تو یقا ساجد ہم میں گر جائیں گے اور سجدے میں اللہ تبارک بتانا کی وہ ہمدوسنا بیان کریں گے اللہ کی وہ تعریفیں بیان کریں گے جو آج تک کسی مخلوق نے بیان نہیں کی جو اللہ تبارک بتانا اسی وقت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام کرے گا یہ طویل سجدہ ہوگا یہ اللہ کی عظمت ہے کوئی بولنے کی اور سفارش کی جرت نہیں رکھتا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر پہلے سجدہ کریں گے اپنا سر نہیں اٹھائیں گے اللہ فرمائے گا یا محمد عرفا راسک وقول قسمہ تو شفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی سفارش جو ہے وہ حساب و کتاب شروع کرنے کی ہے کہ یہ موقف پر کھڑا ہونا لوگوں کے لیے ناقابل برداشت بن چکا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سیاح مدل ابول جب اللہ تعالی حساب شروع کرنے پر تیار ہوگا تو تمام اولین و آخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے یہ مقام محمود ہے دوسری شفاعت جو ہے وہ ان گناہ کے لیے ہوگی جنہوں نے شرک تو نہیں کیا توحید پر قائم رہے لیکن گناہ کرتے رہے گناہ آلود زندگی گزارتے رہے اور اللہ تبارک بسانا ان کی سزا کا فیصلہ فرمائے گا یہ حدیث شفاعت ہے اس میں بہت سی چیزیں قابل بیان ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ماپس کیا ہے جہاں لوگ کھڑے ہیں یہ قیامت کا پہلا دن ہے قیامت کا وقوع بڑا ہاؤناک اور خوفناک طریقے سے ہوگا بالکل اچانک رسول اللہ نے شاہ فرمایا اتنا اچانک کہ ایک شخص اپنا لقمہ مور کی طرف اٹھائے گا اور سور پھونک دیا جائے گا اسے کھانے کی موہت نہیں ملے گی دو شخص اپنا کھان کھولے سودا بازی کر رہے ہیں کپڑے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ اس کو لپیٹ نہیں سکیں گے اور پھر یہ ساری توڑ پھوڑ زمینوں کا ٹوٹ جانا آسمانوں کا ٹوٹ جانا یہ اللہ کے شدید ترین خزب کی نشانی نبی السلام نے فرمایا کہ لا تقوم ان الا لا شرار الناس یہ قیامت دنیا کے بدترین اور بدبخت لوگوں پر قائم ہوگی ایک حدیث میں فرمایا کہ ان من شرار الناس منتقول علیہ وہ احیاء اس کائنات کے بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ زندہ ہوں گے جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لا سکوم اللہ اللہ حسالت حسالہ ہر چیز کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لا قابل استعمال ہو اور پھینکے جانے کے قابل ہو بالکل فضول لوگ جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور یہی سبب ہے اللہ کے قدر کا توحید آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی لا تقوم لاطقان اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک شخص بھی صحیح معنی میں اللہ کو ماننے والا ہوگا ایک شخص بھی اللہ کو ماننے والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی زمینیں بھی قائم رہیں گی آسمان بھی قائم رہیں گے یہ سورج چاند ستارے سارا نظام قائم رہے گا کہ توحید کی عظمت کہ ایک انسان کی خاطر زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے نظام کائنات قائم ہے ایک شخص کی خاطر جب یہ ایک شخص بھی ختم ہو گیا تو پھر زمین پر کروڑا لوگ ہوں گے بڑے ترقی یافتہ خزانوں کے مالک اور دولتوں کے مالک لیکن اللہ کو کوئی پروانی نہیں ہوگی سب کو برباد کر دیا جائے گا عظمت جو ہے وہ توحید کے لیے ہے اللہ کی توحید پر قائم غریب ہو فقیر ہو تلاش ہو کسی بھی قومیت کا ہو اور کسی بھی علاقے کا ہو کسی بھی معاشرے کا ہو کسی بھی طبقے کا ہو ایک فرد کی خاطر پورا نظام کائنات قائم ہے اور ایسا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدال اسلام و غریب و کما بدا فتوب عالق اسلام بڑی اجنبیت سے شروع ہوا جب اسلام شروع ہوا اتنا اجنبی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کے چچا نے کہا کہ تم برباد ہو جاؤ ہمیں اس توحید کی خاطر بلائے اپنی برادری نے انکار کر دیا جو لوگ صادق اور امین کہہ کہہ کر ان کی زبانیں خوش ہو جاتی تھیں انہوں نے پہمبل اسلام کی بربادی کی دعائیں کی اس سے زیادہ اسلام کا اجنبیت کیا ہوگی اور ہمارا کہ بس ارود کمر بادہ جس اجنبیت سے شروع ہوا جس غربت سے شروع ہوا اسی اجنبیت اور اسی غربت تک لوٹ کر رہے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام جہاں سے چلا تھا وہی لوٹ کر رہے گا عمر بن آباسا نے پہمبر اسلام سے پوچھا منیا کاحمر یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم آپ نے دین کی دعوت دی ہے اب تک آپ کی بات کس کس نے مانی ہے کتنے لوگوں نے دعوت قبول کی ہے تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا عبد الرحر اب تک صرف دو ہی انسان آئے ہیں ایک آزاد ہے قبط الصدیق دوسرا غلام ہے بلال حبیشی رضی اللہ کا اعلان یہ اسلام کا آزاد کا دادا جہاں سے یہ گاڑی چلی تھی جہاں سے شروع ہوا تھا وہی لوٹ کر رہے گا ایک وقت آئے گا کہ دو ہی انسان ہوں گے جن کے پاس سچا منہج ہوگا سچی توحید ہوگی اللہ کا نام لینے والے بہت ہوں گے لیکن سچی توحید کی معرفت اور سچے منہج کی معرفت دو ہی افراد کے پاس ہوگی ان دو افراد کے لیے اس ایک فرد کے لیے پورا نظام کائنات قائم رہے گا جو ہی وہ بھی ختم ہو گئے تو فرمایا کہ کلّاہ اذا دلار الارض دکن دکا وہ جا عرب مکمل صف پھر یہ زمینیں توڑ پھوڑ دی جائیں گی پھر بڑے بڑے انسان ہوں گے بڑے بڑے عہدے دار ہوں گے دنیا میں ترقی رکھنے والے رسوخ رکھنے والے اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں جب اللہ کی توحید ہی نہیں تو یہ لوگ تو نفرت کے قابل ہیں گدل میں چلنے والے کیڑے ان سے زیادہ قابل احترام ہوں گے کم از کم وہ اللہ کی توحید کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت جب عیسا اس علیہ السلام آئے پھر سلیب تب خلزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے اس دنیا سے عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ کر دیں گے حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے چھپنے کی کوشش کریں گے درختوں کی اوٹ میں پتھروں کی اوٹ میں اس وقت درخت پر پتھر پکاریں گے تو مسلم مسلمان یہاں آؤ ان بڑائی یہودی میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو آ کر کر دو یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ پتھر ان سے نفرت کرتے ہیں درخت ان سے نفرت کرتے ہیں بے جان چیزیں ان سے نفرت کرتے ہیں اس دھرتی کا بوجھ ہے یہ ہماری کچھ عقیدگی ہے کہ اب ان کے سامنے کشکورے کو گدائی پھیلاتے ہیں امریکہ سے تعلق قائم کرنے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ قابل نفرت قوم ہے پتھر تک ان سے نفرت کرتے ہیں درخت تک ان سے نفرت کرتے ہیں ان کا اس انداز سے بولنا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس زمین کا بوجھ ہے تو یہ قیامت کے وقوع کا منظر ہے اور پھر یہ موقف یہ قیامت کا قائم ہونا پتہ نہیں کب قائم ہو جائے ابن اقبام کی حدیث ہے رسول اللہ علم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے جب قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ قیامت سور پھونکنے سے قائم ہوگی تو سور پیدا کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ سور ایک فرشتہ پھونکے گا اسرافیز علیہ السلام ان کے ہاتھ میں سور تھما دی کہ تمہاری ڈیوٹی ہے تم اسی لیے کہنا کیے گئے ہو کہ جب بھی قیادت قائم ہوگی تمہارے سور پھونکنے سے قائم ہوگی کہ سور تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا محفوظ علم کا فرمان ہے تو اس وقت سے وہ فرشتہ کھڑا ہے بیٹھا نہیں اور اس کی نگاہیں عرش مول سے ٹکی ہوئی فرمایا کہ اس نے آج تک پلک نہیں جھپکی کہ ایسا نہ ہو کہ پلک جھپوں اور اللہ کا آڈر آ جائے اور اللہ کے فرمان کی تعمیر میں ایک پلک جھپکنے کے برابر تاخیر ہو جائے میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کی ہفایت اس کی باب بادشاہت اور اس کا احکم الحاجمین ہونا اس کا خالق اور مالک ہونا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی اس انداز کی ہفایت ہو یہ قیامت کا وقوع ہے اس کے بعد لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے پھر دوبارہ سور پھکا جائے گا پھر سب ہوش میں آ جائیں گے اور یہ موقع شروع ہو گیا یہ قیامت کا پہلا دن ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحجد کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے اللہ من آن المقام یوم القیامت یا اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا مقام اور میری جگہ تنگ نہ ہو پیغمبر رسنام کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں خوش نصیب ترین انسان وہ ہوگا جس کو کھڑا ہونے کے لیے دو قدموں کی جگہ مل جائے گی پھر وہاں ماسیت کے آثار ظاہر ہوں گے جس قدر انسان کی معاسیتیں ہوں گی جس قدر انسان کے گنا ہوں گے اس قدر وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا یہ موقف کی تکلیفیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسم الشمس حتیہ تکون مسافت نیل سورج قریب آ جائے گا حتیہ کہ ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا آج کروڑاں میل کے فاصلے پر پھر بھی اس کی اتنی تبش آپ محسوس کرتے ہیں اور آج تو آپ انتظام بھی کر سکتے ہیں کسی نے پنکھا لے لیا اور کسی نے ایسی سی لے لیا ٹھنڈے مشروبات سے اس تمازت کو دور کر دیا اس دن کچھ بھی ہوگا نہ درہم نہ دینار سورج بھی ایک میل کے فاصلے پر ہوگا راوی حدیث کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہاں میل سے کیا مراد کیونکہ عربی لوگوں میں میل کے دو معیار آتے ہیں. ایک میل مسافت کا میل اور ایک میل وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جب لوگ کہیں گے کہ چلو کسی سفارشی کو تلاش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسابوں کتاب کو شروع کر دے نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں سایہ ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے سوات الدل اللہ دل ہی یوم الا د سات قسم کے انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے فائدہ نے جگہ دے گا المام العادل ایک امام عادل ہے وہ, وہ حاکم وہ امام وہ امیر جو منصب پر بیٹھ کر عدل سے کام لے عدل کا پہلا اسٹیج اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کرے اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی توحید کی بالادستی قائم کر دے یہ اللہ کا حق ہے دین منصب اور اقتدار انسان کا نہیں ہے منصب اور اقتدار اور حاکمیت اللہ کی تمہیں ایک ڈیوٹی دی گئی ہے کہ تم اس منصب پر بیٹھ کر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو نہ کہ اپنی حاکمیت اس لیے فرمایا کہ من دوسرا وہ شاخ اللہ عبادت رب بھی. وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان کرتا ہے ہمارے ہاں عبادت کے لیے بڑھاپے اور ریٹائرمنٹ کی زندگی کا انتخاب کیا جاتا ہے اور بورے ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے فرمایا بہادر ان کا خان فبادت آئندہ ہو تیسرا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے قصراتان علیس شعی ان اللہ ہُن دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک کو ان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں قطرت دنوس من الخشیت اللہ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہایا جائے وقتر قطر الدم عمر فی سمید اللہ دوسرا خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں تبکا دیا جائے فرما راجی اللہ نے بہت باف اللہ اجتماع نہیں وہ دو نوجوان بھی وہ دو انسان بھی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے بچھڑنا بھی اللہ کے لیے فرمایا کہ انہیں بھی اللہ نے عزت اپنے عرش کے سائے جگہ دے گا حریف عمل بچنانی لہن منابڑ رحمان جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اللہ تبارک بتانا ان کے لیے نور کے نمبر بنائے گا اور اپنے دائیں طرف ان کو بٹھا لے گا وکیل فا یا دہ یمین اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں فرمایا کہ بعد ان قلب ہوں وہ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دن مسجد کے ساتھ معلق ہو مسجد سے اس کو محبت ہو بار بار آتا ہے جاتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے جماعت کا اہتمام کر رہا ہے فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائس الے جگہ دے گا براج الاتراج الات منفد ان و جمال فقان اللہ وہ انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے تھلے ہوگا جسے کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے ڈر کی بنا پر اس گناہ کو چھوڑ دے تو اس موقف میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارے پسالا سایا عطا فرمائے گا جس سے وہ میدان محشر کی تپش سے محفوظ رہیں گے جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس حدیث میں ہر نبی کا ڈرنا اور یہ کہنا کہ میں اللہ کا سامنا کرنے کی اللہ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں کر پاتا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا کیا مقام ہے اور اللہ کی کیا عظمت اس کے باوجود آپ دھوکے کھاتے ہیں دنیا کے بہروبیوں اور شوق دبازوں سے جو آپ سے نذرانے لے کر اللہ کے دربار میں بخشوانے کے باتیں کر لیتے کہ حضرت جی نے ہاتھ پھیر دیا بیڑا پار ہو گیا انبیاء کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے نفسی نفسی پکار رہے انبنا بند یوم لم یق کب نہ ہوں مسلا بل یق وسلا ہمارا رب غصے میں ہے ایسا غصہ اس کو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے یہ کا مکان اور یہ پانچوں نبی عب العظم کے اللہ کے بندو اپنے عقیدے کو پہچانو اور بچو ان ڈاکو سے جو تمہاری دنیا بھی لوٹتے ہیں دین بھی برباد کرتے ہیں دنیا کے بھی ڈاکو اور دین کے بھی ڈاکو پھر یہاں اخلاق نے اور چیز یہ ہے کہ ہر نبی اپنا ایک ایک گناہ بیان کر رہا ہے اور گناہ بھی وہ جو موجود برباد کر چکا وہ بات ختم ہو چکی لیکن تقوت کیسے شناخت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بھولے نہ حالانکہ ان نبیوں کی ساری زندگی اللہ کی حفاظت میں گزرے لیکن یہاں اطلاعے کا کوئی پہلو نہیں جس چیز کو یاد رکھا وہ وہ گناہ ہے جو اللہ مارک کر چکا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ اور انبیاء کے دادے اور پردادے کتنی دیکھ لے کی کیا اللہ کا انتظار ہے عمر اللہ کے ہر فرمان کی تعمیل پر قبر دستہ رہنے والے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا خلیل الرحمان ان کا لقب صرف اللہ کے آنے پر اپنے بیٹے کو سفا کرنے کے لیے تیار ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگ میں کود گئے پوری زندگی اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے گزار دی بیت اللہ بنایا جہاں ہر سال لاکھوں کروڑوں افراد تباف کرتی اب تک ارب ہاں افراد تباف کر چکے ہیں اور قیامت تک اربوں کربوں افراد تو یہ تباف کرتے رہیں گے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو ثواب اللہ ان کو دے گا وہی ثواب اللہ رب رزت ابراہیم اسلام کے کھاتے میں بھی ڈالے گا مگر ایک گناہ کا خوف کہ میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا اسلام نو علیہ السلام سارے نو سو سال تک توحید عید بیان کی تھی کوئی معمولی منصب نہیں تو منصل من من و من اس شخص اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کا دعائی ہو نل اسلام نے اس ظالم قوم کے درمیان سارے نو سو سال گزار دیے اللہ کی دین کی دعوت دیتے دیتے اس سے مقدس عمل اور کیا ہو سکتا کیونکہ معمولی مقام نہیں اور دعوت میں کوئی بزنی کا پہلو بھی نہیں تھا اور دعوت کا انداز وہ بھی نہیں تھا جو آج کا سیاسی انداز ہے اخبار میں سرخی لگ گئی اس کی کٹنگ محفوظ کر لی بس کام ہو گئے تھے یار دو قوم بلارا فلنگ اللہ فرارا یا اللہ اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی واغیوں میں جا جا کر پہاڑوں کی چوٹوں پر جا جا کر سلم گزم دعائی اللہ مگر یہ بھاگتے رہے دعوت کو سنتے نہیں تھے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے ایک دفعہ پوری قوم کو جمع کر کے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اکیلا ہوں اور تم بڑی طاقت ہو چلو ایک طریقے سے اس دعوت کی حکامیت کو آزما لو تم بھی جمع ہو جاؤ اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو اپنے نابودوں کو بھی جمع کر لو اور ایک پلاننگ کرو مجھے برباد کرنے کی مجھے ہلاک کرنے کی اور پھر سب کے سب مل کر مجھ پر حملہ کر دو اگر تم مجھے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اس دعوت کا امتحان ہے اس دعوت کی صداقت اور حقانیت کا یہ نور الاسلام کا یہ ایک فرد واحد پوری قوم سے مخاطب ہے وقت کے تاحت سامنے ہیں ہزاروں کی تعداد سامنے ہے اور کھلا چیلنج ہے کہ تم پلاننگ کرو مجھے کہنے کو مارنے کی اللہ کے معاہد بندہ اور اللہ جمبیا کی بے خوفی اور توحید کو پیش کرنے کی حرس کتنی ان پر غالب تھی یہ نور اسلام کا انداز ہے. پوری زندگی گزار دی آج فروط ہے کہ اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر, کر سکا تھا اور کر بیٹھا تھا مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے حساب میں لے لے کہ نو مشرک بیٹے کی سفارش کیوں کی میں کیا جواب دوں گی علیہ السلام بھی اسی خوف کا اظہار کر رہے علیہ السلام بھی اسی خوف کا اظہار کر رہے اس کا معنی یہ ہے اس حدیث کی دلالت اور ہدایت یہ ہے کہ میرے بھائیوں بعض اوقات ایک گناہ بھی انسان کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے انبیاء کے اس قدر خوف کھانا ایک گناہ بھی انسان کو بعض اوقات برباد کر سکتا ہے سفر حدیبیہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ رات جو بارش ہوئی ہے اس بارش کے بعد اللہ نے کبھی بھیجی کہ اسماحمی مومنگ میں کافر عملی اس ایک ہی بارش میں بعض لوگوں کے ایمان تازہ کر دیے اور بعض لوگوں کو کافر بنا دیے سوئے تھے تو مومن تھے اٹھے تو کافر ہو چکے امام من قانا مترنا بحب اللہ جن جی لوگوں نے کہا یہ بارش اللہ کا قبل ہے یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے ایمان میں نکھار آ گیا وہ اما من قان اب ترنا بنا اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں حضرت کی جین ہے فلاں ستارے کی تاثیر ہے وہ اپنے اس ایک جملے سے کفر کی بادی میں داخل ہو گئے زندگی کی محنتیں برباد زبان کا ایک ہی بول ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا باعث بن گیا اور ہم نے جو مختلف کھاتے کھولے ہوئے اولاد فلاں دیتا ہے روزی فلاں دیتا ہے شفا فلاں دیتا ہے مشکل کشا فلا ہے مسلط اخبا فلا ہے اللہ کی ایک ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام علاج کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں رماش کے ایک ہی جملہ بول کے اللہ کی بارش کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کر کے وہ قبر کی وادی میں داخل ہو گیا ایک ہی جملہ زندگی کی نعمتوں کو برباد کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا باعث بن گیا بخارت عمرات الفی ہر دن ایک عورت دلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دی گئی رابر اس کو اس نے باندھ دیا فلاں یہ عطاقت ہے نہ خود کچھ کھلایا ولا طرح تھا نہ اس کو آزاد کیا فماد جوہن وہ بھوک سے مر گئی فتح النار اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا ایک ہی آزاد ایک ہی گنا اللہ کی پکڑ اس کے معاوضے کا سبب بن سکتا ہے یہ شدید کی دلالت شدید کا یہ واضح ترین درس ہے انبیاء کے اس انداز سے ڈرنا اور ماں ایک ایسے گناہ کی بنا پر جس کو اللہ معاف کر چکا اللہ کے سامنے نہ جانا اللہ کے سامنے جانے کی ضرورت نہ کرنا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اپنے اعمال کو دیکھیں اپنے اعمال کو چیک کریں اور اپنی زندگی کا صحیح جو نسم الحم ہے جو صحیح منہج ہے اس کا تعین کریں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثیث اس موضوع میں موجود ہیں آپ غور کریں تو آپ کے سامنے کئی درائل ایسے آئیں گے جو بعض آباد محض ایک ہی غلطی لوگوں کی پکڑ کا سبب بن جاتی صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صحب نے فرمایا جنتہ بین جنت حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِلَّا شبرا کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیہ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے ایک بارش سن م جاتا پھر کوئی بات ایسی کہہ ڈالتا ہے تحمی سبری نخریف وہ ایک ہی بات اس کو جنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتی مسلم احمد کی ہے رسول اللہ آسم نے فرمایا وہ ان رات بالا یا تقلم نوبی قلیم سن منصف اللہ ہے نہ ایک شخص اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی اور احساس نہیں ہوتا وہ کیا کہ بیٹا لیکن منصف اللہ وہ بات اللہ کو ناراض کر دیتی اسے معلوم بھی نہیں اس کی نمازیں چل رہی ہیں تو چل رہے ہیں، روزے چل رہے ہیں، ہر سال حج کو جاتا ہے عمرے کو جاتا ہے اسے معلوم نہیں کہ فلان موقع اس نے کیا بات کہی تھی اللہ ناراض ہے القا اللہ کبار بتانا اس شخص پر اپنی لانتے پھٹکارے قزم اور حصہ قیامت کے دن تک برساتا رہے اسے معلوم بھی نہیں وہ سفی اول کا نماز ہے اور معلوم نہیں کہ زبان کے ایک ہی بول سے اپنے ترم و کو ناراض کر چکے یہ حدیث شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بتایا میری شفاعت کی برکت سے پھر گاروں کو جہنم سے نکالے گا یہ بہت بڑی بشارت ہے اور مجھ جیسے گناہ کے لیے بہت بڑا سہارا شفاعت کون کرے گا اور کس کے لیے کرے گا یہ ایک مستقل بحث اللہ تعالیٰ کی آمد کے دن کئی انسانوں کو شفاعت کا اختیار دے گا لیکن شفات ایک کمرہ کا منصب جناب محمد الرس اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا کہ بائے اللہ نے مندر تباہ نہیں شفاعت کریں گے شفاعت کرنے والے مگر صرف ان کی جن کی شفاعت اللہ چاہے گا اور اللہ اپنے باغیوں کی شفاعت نہیں چاہتے وہ شرک کر کر کے اللہ کو ناراض کرتے صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو حریر الرم نے سوال کیا من اسد اللہ سے بھی شفایات ہی کا یوں مل قیام یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں صاج من لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے رسول اللہ سم نے ارشاد فرمایا اسعد اللہ سے میں شفایت نیامل قیامت من خان لا علّہ خالص قیامت کے دن میں صرف ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے خالص اور سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خالص دل سے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی آمیلش نہ ہو اگر شرک یا میریج ہو گئی تو پھر کلمہ خارش میں رہے گا یہ کلمہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس دس ہزار دانے کی تصویر ہو اور لا انتنا پھیرتے رہے عقیدہ جو مرضی ہو عمل جو مرضی ہو